الحمد لله نحمده ونتعينه ونتوتره الحمد لله نحمده ونتعينه ونستغفره ونؤمنه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروع أنه ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله ظلام ومن يغلله فلا هاتي الله ونشهد الله لا إله إلا الله بحثه ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أما آبات فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغل امور مختصاتها لا محتاسات بدعاء ماك الله بدعاتن دعالا ماك الله رب شرح لي صدري ويسر لي حمري وحل المبدأ من اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينبرنا وزدنا علما اللهم ما على محمد و آله و على آل محمد كما صلى على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله ہر قسم کی ہمدو تنا تاریخ تنجید تقدی عثمان کل ملک رب العزت وحدو لا شریک نائق ہے کہ جس نے اپنی ساری مخلوق چھوٹی بڑی کشکی اندر بسن والی پانی اندر رہن والی غرضے کے ہر طرح کی مخلوق دی روزی دا ذمہ خود خدلیا اصاہ مخاہ اپنے آپ پریشان کی تھی پھرنے ہوں ماں او من ہوں مر اللہ فرما دی کہ اسی تو سوچیا بھی نہیں کہ کوئی مخلوق میری کسی مخلوق کی روزی کا کان پیدا کرے گی رازق رازک رزق رسا دینا ہے اللہ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی ہوئی ہے اور اتم بدرجا پورا کرے وہ اپنی مخلوق میں وہی ضرورت کے مطابق وہ مزاج کے مطابق روزی مہیا کر رہے ہیں اور کرتا رہے گا سارے جن میں کچھ ہوم لگائے نہیں نے ابھی بالکل بھول چکے ہوں انہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھچ لیا ہے جہی ذمہ داری ساجے سے پائی نہیں گئی ابھی خام مخاؤ اندر الجھن کی کوشش کر رہے ہیں انفرادی سطح تو لے کے حکومتی سطح تک یہ سوچ موجود ہے کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے وسائل کٹ ہوں چلے جا رہے ہیں اور والے کھان کے کتوں پین کے کتوں رہن کے کتنے بڑے واضح الفاظ اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا اپنی اولاد لو کھان پین دے در تو نہ مار دے رہا ہے وَلَا املاق کی کی کی کی ایس خطرے تو اپنی اولاد نہ قتل کرتے رہو کم تو ذرا اپنا وقت سوچو جب تھی دنیا کے آئے تے تو کول کی تو جسم سے ایک بالشت لباس بھی نہیں ایک کپڑا بھی نہیں ننگے اور بڑا دنیا سے آئے نو نو کو کھا رہے ہو نا سن مل رہا ہے نا پیٹ بھرتا ہے وی آ جس طرح سنو دے رہے ہیں اس طرح ہی آئندہ آنے والوں بھی ابھی دس تو زیادہ ہوا کی ہو رہی بلا تلو اولاد کم خشی اولاد کرو اد واسطے اپنے کمبے واسطے اپنے خاندان واسطے فرمایا وا مورا در آ رہی ہاں اپنے خاندان والوں اپنے کنبے والنے گھر والوں نماز کا حکم دے اللہ کی عبادت اور سامنے چک جان کا طریقہ دکھاؤ ساڈا سبق چل رہا کہ نماز کے بارے تے پھر ایک دو چار دفعہ کہہ دینا کافی نہیں پر مایا ہاں. مسلسل جاری رکھو انہوں کہنا یہ نہ سمجھے جائے کہ دو دفعہ کہہ دیتا ہے چار دفعہ کہہ دیتا ہے نہیں پڑھتا کھائے یہ تو دل میں جاری ہے انہوں نے بار بار کہتے رہو اور ہمیش کی رکھو اس بات دے. بچپن تو ہی چھوٹی عمر تو لے کے ہی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ہوئے سات ہو سب ست برس سات وس ویل پہنچ جائے بچی بچہ کہ ان کبھی اپنے نال کھڑے کر لو نماز سکھانی شروع کر دیو نماز کا طریقہ دسو ان شوق دلانا شروع کر دبر بو ہوں بالا بو آشر جس ویلے دس برس عمر ہو جائے وہ نماز اگر نہیں پڑھتا پابندی نہ کہ انہوں مار کے پڑھاؤ سکول جان تو ابھی انہیں بڑی نگرانی کرنے کے جانے نے کہ نہیں پہنچ دینے کے نہیں ویکن دا انتظام کارا اندر کار کے آنے کہ یہ ناغا نہ ہو جائے یہ ہم سبق یہ تو اگے نہ لگ جا یہ غیر حاضری نہ ہو جائے اس آرسی زندگی واسطے ایسا کچھ سوچنے اور انتظام کرنے اس باپ نا اس ماں عقل مند کیا جا سکتا ہے جہاں اپنی اولادوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے جاننے تیار کر رہے رہا اور سکھا کے ایک نماز چھن کی سزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کمائی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہون کا دعوی بھی کرتا کافر سے کافر یہ ہے وہ اس پاس آیا ہی نہیں دعویٰ مسلمان ہون کا کرتا ہو ایک نماز چڑ دے فرمایا اللہ نے پناہ ہزار سال جہنم اندر چلنا ایک نماز کی سزا رکھی پناہ ہزار سال جنیا زندگی داریاں نماز رہ گئی وہ پلے باقی کی دیا اللہ کے سامنے پیش ہو جاندیا ہی بِهِ اللہ کی اندر کا سب تو پہلے حساب ہی نماز دیا ہر شخص نی پوچھا جانا ہے کہ اپنی زندگی دے پہلے دس سال چھٹ دے اللہ نے معافی دی تین شخص ایسے بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہے مرفوع القلم نے جنہوں تو قلم اٹھا لیا گیا ہے لکھن واستے قلم رکھی گیا ہے کہ جدو نہ لکھنا ہوگا قلم اٹھا لی گیا ہے فرمایا تین شخص مرفوع القلم نے قلم نے کوئی عمل لکھیا نہیں جا رہا ہے دس بخش بچ تک بچہ وہاں کوئی نیک کوئی بد عمل لکھیا نہیں جا رہا وہ امال تیار نہیں ہو رہا اگر کوئی نیکی دا کام کر رہا بچہ اچھا کام کر رہا ہے جی دس وقت بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے بباض محال وہ سزا اُنہوں ملے گی جنوب سکھا رہے بچے کے سمے کوئی کام لکھا نہیں جا رہا دس برس تک دوسرا وہ شخص جا پاگل اور دیوانہ ہوئے مجنون ہوئے جنوب اپنے اچھے اور برے دی نفے اور نقصان دی تمیز ہی نہیں وہ دماغ ہی ٹھیک نہیں اللہ نے حکم دے دیتا ہے فرشتوں کہ یہ کوئی عمل لکھیا نہ جائے بھرپول کلب ہے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نا ستا پیا آدمی نیند کے عالم اندر نیند دی حالت اندر کچھ بھی کر جائے وہ عمل لکھیا نہیں یہ تین شخص مرفوع قلم ہیں قیامت دن ہی. اللہ کی طرف یہ سوال ہو کہ اپنی زندگی دے پہلے دس سال چو اس تو بعد نماز کا حساب دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نماز پوری نکل آئی صحیح نکل آئی وما بعدہ ایسر اللہضی ہو جائے گا حساب اللہ آسانی پیدا کر دے گا کوئی ہوں سنیچ ہوئی بھی جی اللہ خواب کر دے. دے معاملے اندر فس گیا نماز پوری نہ نکلی نماز نہ نکلی ایک ریاست نماز کے سلسلے اندر بھی اللہ ہی شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہے فرض پورے نہیں نکلنے فرضی نماز جی پوری نہیں نکلے گی اللہ اپ رشتہ فرمان گے کہ یہ کوئی نفل دیکھو جی نفل ہیں تو وہ پا کے یہ کمی پوری کرتے بعض لوگ نفل بالکل ہی نہیں نہ پڑتے یہ بڑی خطرے والی بات ہے یہ بھی خطرے والی بات ہے نفل زور زیادہ دینا فرضوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی زیادہ خطرے والی بات ہے کچھ لوگ نفل پڑھتے ہی نہیں تے کچھ ایسے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے فرض جہیا ہوتے ہیں یہ دونوں سہولت ٹھیک نہیں نفل پڑھنے چاہیے نفل عبادت کرنی چاہیے پرانی مجید اندر اللہ فرما دے رہے ومن جڑا بندہ نقلی عبادت کرتا ہے نقلی عبادت تو مراد ایسی عبادت ہے کہ جہی پابندی نہیں لگائی اپنی خوشی نل کر نہیں کرتا کہ اللہ نے پوچھنا نہیں اپنی خوشی نل کر فرمایا جڑا نکلی عبادت کرتا ہے اللہ وہ دی بڑی قدر کرتا ہے شاکر رو نالی اللہ بڑا ہی قدردان ہے وہ نقلی عبادت فرضی نماز اگر کٹ نکلی جی اللہ فرمان گے نفل دیکھو جی نفل ہے انتے وہ پات پوری کرنے۔ اگر اے باوجود نماز کا معاملہ درست نہ نکلیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نجات کا سوال ہی پیدا کیا کہ وہ بچ سکے جنہیں نمازاں پوری نکلیا نہیں نکلیاں جنہیں نمازیں ٹھیک نہیں نکلیں سے فرمایا اپنے اپنے وال نماز کا حکم دےو اور ہمیشہ کی رکھو ہمیشہ رہو یاد دلانے رہو احساس دلانے رہو گزشتہ جی ارض کی ایک اندازے کے مطابق اللہ نے قرآن مجید اندر نماز کا سات سو مرتبہ حکم دیتا ہے جگہ جگہ سے بار بار نماز نماز نماز ایک دفعہ فرما دینا ہی کافی تھی بار بار حکم دین تو یہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ عبادت کنب ہے یہ ضرورت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس گرامی ہے فرمایا عینی میری کریں ٹنڈک ہی نماز ہے میں اس سرور اور سکون نماز اندر ملتے گئی اللہ اللہ پھر فرمایا اگر کوئی مہم سامنے آ جانی ہے کوئی ضرورت آ جاندی ہے پیغمبر بھی ضرورت مند سن محتاج سن اصل کئی مشکل کشاب بنائے ہوئے ہیں نا پیغمبر خود ضرورت مند اور محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ میری کوئی ضرورت کوئی مشکل پیش آدی ہے میں اٹھ کے نماز اندر کھڑا ہو جانا سلام فیڑن تک اللہ میری مشکل دور کر دلہ اسکتے حل فرما دینا نماز ایسی عبادت اور یہ ابتدا یہ آغاز ہی ایسا ہوں اور بہترین ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ویل کوئی بندہ نماز کی تیاری واسطے وزو کرنے بیٹھ جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وزو شروع کر دیں گے اور اگر کبھی بسم اللہ کھل جائے نہ پڑھ سکیا ہوئے دوران وزو یاد آ جائے تو فرمایا دوبارہ ووزو شروع تو کرنے کی ضرورت نہیں جتنے یاد آ جائے اتے ہی کہہ دیو بسم اللہ ہے ہاں، ضرورت نہیں فرمایا وزو واسطے بندہ بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو شروع کرتا ہے پانی ل اپنے ہاتھوں مل کے دو ہو رہا ہوں صاف کر رہا ہوں ہے اور پانی اجے زمین سے نہیں گرتا تلہ فرما رہے اے میرے بندے تیرے مل کیتے ہوئے گناہ ہوا جو کچھ کیتا ہی پانی لے کے منہ پاؤں گا کلی کردہ اجے کلی دا پانی زمین سے نہیں گراؤں گا اللہ فرما رہے ہوں نے تیری زبان نال کیتے ہوئے گناہ ہوا نک ن صاف کرتا ہے پانی لے کے ایران ہو جانا ہے نکال اگر کوئی حرام چیز بھی تی سنگ لی تو میں پیراں تک پہنچتا ہے جس جس ازب چلا جان ہے اللہ اسی عزم دے گناہ معاف کرتا چلا وضو و کے اپنے ایمان کی گواہی اور شہادت دینا ہوا اس کا کل میں ایک شہادت پڑھتا دعا پڑھ لیں اللہم من من اے اللہ مینو اپنے توبہ کرنے والے بندیاں اندر شمار کر لو اپنے انہوں بندیاں اندر شامل فرما ل جیڑے پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ میں ظاہری طور پہ اپنے آگا اپنے جسم پاک کر لیا تو نفاقوں یہ دعا پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ اتنا کم کر کے جس ویلے نماز واسطے چل رہا ہے آسمان کو ایک آواز آ رہی ہو گیا ہوں تو ایک ایسی عبادت تیاری کر کے آ رہے ہیں میں جنت دے اچھے ہی دروازے تیرے واسطے کھول لینے تیری موت نے روکیا ہوا ہے اگر ہوں موت آ جائے تو جس دروازے تیرا دل چاہے جنت اندر داخل جہنم دے سات دروازے نے قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا، فرمایا، جہنم سات دروازے بنوائے گئے ہر دروازے جو ایک مخصوص گروہ نے داخل ہونا نوز نے کسی دروازے چو کافر داخل ہونی کسی دروازے چو مسرک داخل ہوں گے کسے دروازے چو منافق داخل ہو گئے ہراگر جنت کے اٹھ دروازے میں جو بھی مختلف نیکیاں جنہوں ہونا دروازے چاہوں داخلہ ملے گا کسی کا روزہ معیاری ہے تو ایک خاص دروازے داخلہ کسی دی نماز میں یاری ہے تو ایک خاص دروازے چو داخلہ یہ بیان فرما رہے سن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر فرمایا بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جنہ کی ہر نیکی ہی معیاری نکلے گی دروازیاں تے کھڑے فرشتے اللہ نے جنہ کی ڈیوٹی اتنے لگائی ہوئے گی تو ہر دروازے چنوں آواز دے رہے ہوں کی اللہ کے ایسے بندے کے حضرت اتوں آؤ حضرت اتوں آؤ اتوں داخل ہو تشریف آؤ ہر لےکی ہی میں یاری نظر پی ابو بکر دیکھ دی کے انہوں سے اشارہ کردے ہوا پرمایا ون ہوں یا ابا بکرن یہ ابو بکر خود چلی ساری لیکیاں میں یاری تینوں بھی ہر دروازے تو کیا جا وَأَنتَ يَا ابو بکر تو جو رضی اللہ آج ابو بکر نو کوئی کچھ بھی سمجھے اندر بارے اندر تے اعلان ہو گیا کہ ہر دروازے کو تینو آوازہ ہوگی ابو بکر نوا بوزو تو بعد اعلان ہو رہا ہے کہ سارے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے ہیں موت نے رکاوٹ پائی ہوئی ہے کیونکہ مرن تو پہلے کوئی نہیں جا سکتا موت آئے گی پھر وہ مرحلہ آئے گا تیری موت نے تینوں روک کیا ہوا ہے ورنہ دروازے سارے کھل رہے بوزو نال جب یہ اعلان ہو رہا ہے تو نماز پڑھن سے کی ایلان ہوگا نماز پڑھنے اللہ کن ہوگا لیکن نماز پڑھے ابھی تو اجی نماز نہیں سگ نہیں اللہ نماز خوشو اور خوش ایسا ہو تو نماز پڑھ رہے تیرا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں جیسے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہوں دیکھ جی تیرے رکو اندر جانے تو جائے تو تین یہ یقین ہوگئے کہ میرا رب میرے سامنے ہویں ہو تو تین یہ یقین ہونی اپنے رب دے قدموں سے رکھی ہوئی ایمان نہ ملیا اس مقام تک نہ پہنچا ہو فرمایا تو ای کم کم یہ سوچ لیا کر کہ تیرا رب تے تین دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں کس طرح تو کھڑا ہے؟ وطن خارج کر رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں افسر اور حاکم کے سامنے کی مزاح ہے کہ تل جائے اس افکا مل ہاک حرکتیں کی تین یقین تو نہیں نہ وہ تینوں دیکھ رہے یہ یقین پیدا کر تو دیکھو نماز ان کا لطف اور کی مزہ نماز نال کن آدمی مسرور اور خوش ہوتا ہے نماز کور رات کو آئی نہیں سوالا فرمایا دے رہی ہوں اچھی ٹھنڈک ہی نماز ہے اتنی دنیاوی ترقی واسطے کنی کوشش کرنے ہیں کاروباری آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سب تے نکل جاؤں میرا نام ہو بے. میرا کاروبار اتنا پھیل جائے میں جاؤں <coughs> ملادم آدمی یہ چاند ہے کہ میری ترقی ہوں چلی جائے ایک سکیل تو بات دوسرا دوسرے تیسرا کہ میں بالکل آخر تک پہنچ کے پھر ریٹائر ہوں. روحانی ترقی کا کبھی کسی نے سوچیا سوچا ہو ہوا میراج میرا نماز روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے مومن کی ترقی نماز ملتی مومن واللہ تکیل نماز مل اللہ لیکن کون سوچے کون یقین کرے کہ یہ بات حق میں سچ نماز کی اینی اہمیت ہے فرمایا رسول مقبول صلی اللہ من <تصفح> نماز دین دو ستون ہے, دین ہے نماز من نے قائم کر لیا وقد عقا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ <اَفْشْوَالًا> اگر تسی دیکھنا ہوئے نا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر او صرف نماز ہے فرق کر دیے نمازی ہے بے نماز ہے, کافر ہے. او شک کی بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بے نماز کی شامت او دے ارد گرد کے چالی گران سے پی جی گھر محلے کے محلے ہی بے نماز ہونے برکت کی تو گئے روز رونے ہوں کسی چیز برکت نہیں رہی کتوں آئے برکت ایک بے نماز دی شامت چالی گران سے تو بڑھتی ہی چلی جائے ایلتی ہی چلی جائے تو پھر اتنے برکت نے کی لینا و امر اہلا کا فرمایا اپنے اہل ویال نماز کا حکم در یہ ہمیش بھی رو رہو رہے احساس دلا دے رہو حکم دے رہو خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ وہ بات سمجھ جان عمل کر رہے اگر نہیں کرتے تو کم از کم قیامت بھائی اِنما ہو جاؤ نا اللہ دیا اگر کوئی شخص خود سے بڑا نماز ہے لیکن گھر والے نماز کے بارے اندر نہیں تاکید نہیں کرتا بار بار نہیں یاد دلا کہ یہ نماز کسی کم نہیں آنگیاں اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا اے ایمان وال اپنی جان بھی بچا لو کہ اپنے بال بچے کی جان بھی بچا لو جہنم کی اگ پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا کہ نماز پڑھ حدیث اندر اس طرح آیا کہ ایک ہمسایا قیامت اپنے ہمسا کی شکایت کرے گا اللہ دی بارگاہ یا اللہ یہ وقت مسجد کی طرف دوڑتا چلا جان تھی نماز پڑھنے واسطے مینو ایس نماز پڑتی سختی نل پوچھا جائے گا تو دے ذمہ داری ہے سا اللہ نے یہ سارے فراہم اندر شامل ہے کہ اے اپنی آہلویات بھی نماز سے لگائے زندگی اندر کوشش کریے کہ گھر والن نماز سے لگا دئیے یہ تو علاوہ بھی کم از کم سان سارا یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ زندگی اندر ایک آدمی نو نمازی بنا جائیے چرام سے چرال جلتا جائے گا انہوں تاقید کرو کہ ہوں اس طرح تک آدمی نو نمازی بنا دے. پہلے آپ بناؤ ایک نو آدمی ہے سب لب جنہوں تو نمازی بنانا ہے جہاں پیچھے لب جانا ہے کہ نماز پڑھیا اللہ توفیق دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی رضی اللہ اگر تیرے سمجھان تیرے کہن ساری زندگی اندر ایک شخص کی راہ راست ت تے گیا تے تیری نجات ہو ایک شخص بھی ٹھیک ہو گیا پری نجات ہو کوشش کریے کہ کم از کم زندگی سے ایک شخص نو تے نمازی بنا دئیے ایک عادت ای پا دئیے بڑیاں تے بڑیاں پھیل رہی ہیں وہ تے بڑی تیزی جاری ہے سلسلہ لیکن کی صحیح کی پہلے خود تلاش کریے تے پھر وہ دوسرے دعوت دے اندر بڑا نفع اور بڑا فائدہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے اندر تاکید فرمائی ہے اہمیت جتائی ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا ایسا عمل ہوئے جن کی اینی تاکید فرمائی ہو آپ بسترے علالت کے ہیں آخری بیماری ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار غشی کا دورہ ہو رہا ہے جدو ہوش اندر آدھے نہیں ایک بات پوچھتے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی امت کا فکر ہے جاندہ جاندہ بھی فکر ہے کہ نماز نماز نماز اللہ نے قرآن مجید اندر نماز دے قائم کرن دا حکم دیتا ہے نماز کی حفاظت دا حکم دیتا ہے دا فضو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے آ قائم نماز کا میرے بندے نمازاں قائم رکھتے ہیں مختلف انداز نال اللہ نے اے حکم دیتا ہے. آؤ دیکھیے اختصاد نل کے نمازوں کو قائم کرنے کی شرط نے جہاں پوری کرنی چاہیے نمازی شرط سب تو پہلی اور بنیادی شرط پاکیزگی اور طہارت ہے جدا اصطلاحی نام وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لمن لمن ولا لم اسم وہ شخص کی نماز نہیں جدا جہدو نہیں کہ جن نے بسم اللہ نہیں پڑھی ادا وزو نہیں وضو واسطے بسم اللہ ضروری ہے نماز واسطے وضو ضروری ہے جن دی نماز نہیں پڑھی جی نیم البدل رکھ دن نہ ملن صورت اندر بیماری دی حالت اندر زخمی ہون دی شکل اندر جدا جی نام تیمم ہے وضو دی جگہ سے تیمم لیا گیا وہ بھی وضو ہی ہے وزو پانی نالتا ہے قیام ہاں نماز دی اللہ نے قرآن مجید اندر اس طرح بیان کی فرمایا مومن سے جس طرح نماز فرض کیتی گئی ہے اس طرح نماز نو وقت سے ادا کرنا فرض وقت سے ادا کرنا ایک صحابی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو میرے باپ زندہ اگر تیری زندگی لمبی ہوئی میرے باپ تہ رہوں تھی دیکھے گا کہ لوگ نماز بے وقت کر کے پڑھن گے لے پڑھن گے صحابی نے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ارض کر دار اگر یہ وقت مینو دیکھنا پی جائے میں پیغمبر اللہ صلی اللہ میں آپ نے فرمایا تو اپنی نماز وقت پہ پڑھ لو اپنی نماز وقت پہ پڑھ لو بعض اوقات سان خن پیدا ہو کہ ہے میں جماعت چڑھ دیاں میں مسجد سے نماز پڑھنی چڑھ دیاں اپنی نماز پڑھ لوا کلا کس طرح پڑھ لوا وہ صحابی نے فرمایا تو اپنی نماز وقت سے پڑھ لو نماز کا وقت ہو جائے پھر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ ہوئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے تین نصیحتیں فرمائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہلی نصیحت یہ فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ جس نماز کا وقت ہو جائے کم تیرے رستے ہائل نہ چھڑ دی پہلے نماز پڑھنی اے نہ سوچی کہ تھوڑا جہ کم ہی اٹھنا کتنے ایسا نہ ہو کہ کم ختم ہونے تو پہلے زندگی ختم ہو جائے اللہ کو بے نماز بن کے پہنچ جائے گا جدو نماز کا وقت آ جائے دنیا کے سارے کام پہلے دلا دوسری وسیع سے فرمایا اگر تو کوئی شادی شدہ مرد یا اور ہو جائے, ایک ساتھی باقی رہ جائے کہ کو شیطان اندر بڑی آسانی نہ بڑی جلدی آ سکتا ہے کوشش کریں گے کہ باقی رہ جان والے ساتھی بھی دوبارہ شادی کر دی جائے تیسری وسیع فرمائی کہ جس ویسے تڈے چو کوئی پہت ہو گئے جن جلدی ممکن ہو سکے وہ جنازہ پڑھ کے وہ دفن کر دیا گے اگر نیک ہے تو تک کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ چکانے سے پہنچنے تو روکی رکھو تو جاؤ وہ اللہ دیا رقم تو جی مرن والا بد ہے وہ روکی رکھو گے کہ ایسا نہ جڑا عذاب قبر اندر سے اترنا ہے وہ سا تھے اترنا شروع ہو جائے یہ تین وسیع فرمائی ادا کرنا نماز کاماز دیا شرطان جو بہت بڑی شرط ہے اگر نال ایسا ماحول مل گیا کہ نماز لے پڑی, جاندی ہے, دیرنل پڑی جاندی ہے بے وقت پڑھی جاتی نیک عمل تھی بار گاہ جانے منہ تو نکلی ہوئی اچھی بات پہنچتا ہے اور نماز نیکی اور کنی بڑی عبادت ہے؟ لیکن فرمایا جلی نماز بے وقت کر کے پڑھی جائے ضائع کر کے پڑھی جائے لےٹ کر کے پڑھی جائے وہ نماز بندے کے سر تو ایک بالشت بھی اچھی نہیں ہوں اور کی کہہ رہی ہوں نماز کہہ رہی ہوں اک اللہ کما سیا نہیں ایز عالم انسان جس طرح مینو خراب کر دیتا ہے اللہ ایسے طرح تیرا ستیا نماز زیا اک اللہ ہو کما سیا جس طرح میرا کچھ نہیں چڈیا اللہ تیرا کچھ نہ چڈی کن بدنسیب ہے وہ شخص وہ پڑھ نماز رہا ہے لیکن بدگوا ہو گیا بے وقت نماز تیسری شرط کیا نماز کی اللہ نے فرمایا نماز بات با بات ادا کریا کرو روکو کرو ایک قرآن اندر حکم ادھر سہادی نیا نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہی اپنی نماز وقت سے ادا کر لیں یہ ہوں پتا ہے تا آپس اندر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو ادھر فرمایا اپنی نماز وقت پہ ادا کر لیں ایک حدیث نے کی تھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ویل کوئی بندہ نماز کا وقت ہو جائے ساتھی دیکھتا ہے کوئی نہیں ملتا اکلا ہی ہوتا ہے نماز پڑھنے والا فرمایا وہ اقامت کہہ کے تکبیر کہہ کے جماعت کرا رہے جدو بندے پیچھے نہیں ہوں اللہ آسمان تو فرشتے بھیج دینا کہ چلو میرے بندے کے پیچھے جا کے سبھا بنا کے وہی نماز بعض ہی ہو رہی جی. نماز یہ پیام نماز کی بڑی اہم شرط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے فرمایا میرا دل چاند ہے کہ میں کسے نو کہ تماعت کرا مسجد نقبی جماعت کرا کہ خود نکل کے دیکھا کون کون اپنے بیٹھا ہوا مسجد اندر جماعت ہو رہی ہے اور کون بیٹھا ہوا ہے جیڑا گھر بیٹھا نظر آ جائے میرا دل چاہیے کہ میں ادھر اگ لا کے سڑکوں یہ کس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے جس زبان اقدس نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھچی ناراضگی کا اتہاس ہے جماعت کرا نماز شامل نہ ہوا ہوا دل چاہتا ہے کہ میں ساڑ دیا آگ لگا جلا مگر میں اپنے اس ارادے تو رک جانا یہ سوچتا ہوا کہ گھر بچے ہونگے جنہیں اجے نماز کی فرض نہیں گھر اندر ایسی خواتین ہونگیا جنہ نماز باں جماعت فرض خواتین اللہ نے جماعت فرض نہیں کی تھی ذمہ داریاں مختلف نے لیکن یہ جس نال نال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ دیا باندیاں نو مسجد اندر اون کو روکیا لہن نا لہو المساجد مسجد اندر اللہ نے انہوں کا حق رکھا ہے انہوں کا حصہ رکھا فرد نہیں کیتا کیونکہ وہ مجبور نے اپنی ذمہ دار کی وجہ لیکن اگر وہ آدی نے خبردار لا اللہ آلہ دیا بانیاں مسجد ادر آن کو روکیا سے شادیاں اندر اور معاملات اندر کن شوق نی بال بچے لے کے چلنے ہوں کدی سامان یہ شوق آیا کہ مسجد اندر بال <تصالح> بچے جائیے نماز با جماعت پڑھا کے لئے لہن نہ ہوا چاہیے جہیا بچاریاں آگیا میرا ماںہ پہ ان چی ایسے نے جنہوں نے یہ رپورٹ جیتی ابردستی آئیے گھر والے نہیں پسند کرتے کہ مسجد آدر ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جیسے لے کے شوق ہیں لیکن اکثریت اور زبردستی آدھی کہ مسجد اندر جا کے جمع پڑ سوچی کی شرط کیا میں نمازی اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا بے شمار ایسے نمازی ہوں گے کہ وہ جہنم اندر چل رہے ہیں نمازیاں واسطے دو تیار کی جا رہی نمازی اور جہنم اندر اللہ نے خود ہی دکھ دس قسم کے نمازی اللہ اللہ یوراہ جہ اپ نمازاں اندر قابل نے شوق نہیں نہیں. بھی بھی کلامت بھی آن فرمایا منافق اللہ نو دھوکا دین کی کوشش کرتے رہے دے. سوچتے کہ مسجد اندر ضرور جانا ہے اللہ نہ لگ جائے جاری رکھو منافق رکھو چوکھے اندر پائی رکھو کہ یہ نمازی ہے میرے گھر آ لیکن فرمایا شوق نل نہیں آتا تو اس نل نہیں مسجد اندر پہنچتا جڑا شوق سے ذوق ایک مومن اور مسلمان ہوندا ہے. مسلمان مسجد اندر آ کے سکون محسوس کرتا ہے مومن مسجد اندر اس طرح ہوں جس طرح ساما فرمایا جس طرح پانی اندر مچھلی سکون ملتا ہے و دیتے زندگی کا دا دارو مدار ہی پانی ہے پانی چو کھٹ دیو دو سڑکنا شروع ہو جاتی ہے مومن کی یہ حالت ہے مسجد اندر آ کے یہ سکون ہے مسجد سے چو نکلتا ہے سان اپنا مواظبہ کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے جی مسجد اندر پور سکون ہوئیے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئیے مبارک ہو ایمان موجود ہے تو جی مسجد چلدی نہ نکل جان کی خاش اور کوشش ہوگی تو پھر کسی جگہ پہ نفاق چکیا یہ منافق کی نشانی منافق در دل مسجد اندر نہیں لگ وہ آ ضرور ہے اللہ توکھا دین دن لیکن وہی کوشش یہ ہوتی کہ جلدی نہ مومن پرسکون ہوتا ہے فرمایا فویل جہنم ہے نمازیاں واسطے کہڑے نمازی اپنی نماز نماز کا وقت ہو جائے تو کسی کام اندر دل ہی نہ لگے طبیعت اچاٹ ہو جائے نماز پڑھے بغیر وہ کام صحیح ہو ہی نہ ریاکاری ہیں نمود و نمائش ایک شرک دی ایک قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جڑا سخت ریاکاری تو کم لینا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے اور مشرک کی سزا جہنم ہے ہمیشہ کہ میں نماز دیا شرط یہ شرط ہے کہ شوق نل شوق نل اپنے رب دے بندہ اپنے اللہ کی بار کار آزرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میں یار یہ رکھا ہوا تھی اپنے حکام دا اپنے گورنر آنا. دی جس و شکایت کوئی لے کے جاندہ تھی بھی شکایت ہو سکتی یہ گورنر تو ایک حاکم نماز اندر کیسا ہے جیت یہ گواہی ملتی کہ نماز بڑی ٹھیک ٹھاک پڑھ گئے بقت سے پڑھتا ہے مسجد اندر آ کے پڑھا دیں پڑھا دور سیٹا کہ ہر شہر دا بڑا حاکم جیڑا جہاں ہوں وہ اس او شہر دی جامع مسجد دا خطیب ہوں ہوں تو خطیبہ پڑنے واسطے ڈیوٹی لگی ہوتی نا نا مجسٹریٹ نکلے ہیں جس طرح شکاری کتے نکلے نا ہوں خطیبہ پڑنے لاؤڈ سپیکر کپڑے اندر لاستے ایک دور ہو سی کہ شہر دی سب تو بڑی مسجد دا خطیب اس شہر دا سب تو بڑا حاکم کن حالات بدل کر پکڑن واسطے نکلے کہ آئین میں کسی غیر مسلم کے جج بننے پر کوئی پابندی نہیں ہے پڑھیا جا فیصلہ آئین میں دستور میں کسی کے جج بننے پر کوئی پابندی نہیں ہے یعنی دوسرے لفظ اندر اندر کی فیصلہ دیتا ہے کہ مسلمانوں پر کافر کو جج مقرر کرنے پر دستور میں کوئی پابندی نہیں جب کورسی عدالت میں بیچنے والے اس قسم کے فیصلے دیں گے پھر خطرباً فریا ہی جائے گا اور م. م. م. جو لاؤڈ سپیکر اتارے ہی جان گے نا ابھی تو علاوہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ نماز اندر کیسا ہے جیسے بارے اندر میں گواہی مل جاتی کہ نماز وقت تے پڑھا دا ہے مسجد اندر آ جماعت کرا نماز کا بڑا پابند ہے فورن فرما دیں کہ تھی جھوٹ بول رہے ہو جڑا نماز کا پرابند ہے وہ ریا کا بد خامی ہوتا جن وقت اللہ کے گھر اندر حاضر ہونا ہے جنہوں یہ احساس ہے کہ میں اللہ کے گھر جانا ہے جی وہ راضی ہوئے گا تے میرے کام کرے گا جی او ہی ناراض ہو گیا تو مینو کنچنا ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا میں یار یہ رکھتا رکھا کہ جی دی نماز کی گواہی ملتی کہ نماز اندر سست ہے نماز اندر غافل ہے نماز پابند نہیں نماز دا. شکایت جائز سمجھتے فوراً سرش کیتی جانتی ان بلایا جانا وہ خلاف انکوائری کیتی میں یادی مومن دے ایمان کا نماز پنج کیا میں نماز دی نماز اندر دل کا آزر ہونا توجہ ہونا اگر یہ خیال ہی نہیں کہ میں کھڑے سامنے کھڑا ہوں میں اپنی زبان تو کی کہہ رہا علم نجا کر رہا ہوں؟ اگو مینو کی جواب مل رہا ہے مینو کی کیا جا رہا ہے نماز اندر توجہ ہونی چاہیے نماز کے معانی اور مطالب نظنا چاہیے اے پتہ ہی نہیں کہ آ کر کی نے کہ اللہ ابھی صرف تیرے ہی سامنے چکنے ہاں اللہ ابھی صرف تیرے کو ہی ڈرنے ہاں اللہ ابھی صرف تیرے کو جنو ہی جنوب یہ منگنی نہیں آگے وہ نماز بھی پڑھی جا رہا ہے تو کسی ہو رہا ہے. کسی ہو سامنے چک بھی رہا ہے. کسی ہوگ بھی رہا انہوں نماز نے کی فائدہ دیا وہ دی نماز کا کوئی مقصد یقین ان کوئی مقصد ایک آدت ہے جی وہ پوری کر نماز کا فلسفہ اندر اللہ نے یہ بیان کیتا ہے عَنِ <الْمُنْكَة> کہ نماز نمازی نو بے حیائی اور برائی تو روک دے جی نماز بے حیائی اور برائی تو منع نہ کرے وہ نماز نماز نے وہ ایک عادت ہے شریف کرماز شرطاں شرطان آخری شرط یہ بھی ہے کہ نماز او عبادت ہے نماز او عمل ہے نماز پڑھ لیے تین نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھیجا فرمایا واہ بد رب کا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نماز پڑھتے رہنا تک, موت دا دے دم تک نماز پڑھتے اللہ بھی انہیں مذکورہ شرط نماز دی ادائی کی ادائیگی اور نماز کے قیام دی توفیق عطا فرما رہے تاکہ اللہ کی دار کا ساری نماز مقبول ہو سکے اور نماز دے فوائد اور نمازی ہے, سب کچھ ہے. اج بھی اللہ نے تو لیکن برادری دے اندر کے اپنی والدہ کی وفاق کو بعد وہ سارا کچھ ہی کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے جنہوں خرافات کیا چاہتا ہے جہاد کیا جانا ہے یعنی از قدیل تیرا سات چالیس نو یہ وہ کہ کیا انہوں نے ایسا کر لینا چاہیے یا نہیں دس بڑی واضح ہے کہ برادری نو راضی کر لو اللہ کے اللہ کے رسول لوگ ناراض کر لے یہ سوگا تو بڑا ہی نہیں جا. اللہ نے قرآن اندر کوئی رشتہ نہیں چڈیا جا ذکر نہ ہو فرمایا, فرمایا اے ایسا صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما و اخوانکم و ازواجکم و رو اگر تاپ دے تلادا تھے بھائی تعلیم رشتے ناتے تی برادری کبیلہ کمبا کوئی رشتہ باقی نہیں دیا انکان و و و سارے رشتے گن کے جسا دار بڑی مشکل چلایا ہوا ختم ہو جان کا ڈر ہوا مکان جہاں ایک ایک ٹو ٹو کے لائی ہوئی تھی پسند ہے یہ ساری چیزاں اگر دی محبت اللہ دی محبت سے غالب باج آئے اللہ کے رسول دی محبت سے لالباج آئے وجہ سدی رہی کہ اللہ دی راہ اللہ کے دی دین دی, دی سر بلندی تو تعوی یہ چیزاں روک دیں انتظار کرو اتا یا اللہ اللہ کو صبح کے یازاد انتظار کرو اللہ آزاد آ گا تو بات بڑی سیدھی ہے اللہ کے اللہ کے رسول نو ناراض کر لو برادرین کچھ خوش کر لو کچھ بھی نہیں سنار سکے گی کچھ ہو کے بھی اللہ ناراض کر لیا تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکے گا اللہ راضی ہو گیا سب کچھ بن جائے گا اللہ ناراض ہو گیا سوال اسی میں نے جس طرح صحیح جسم نقم کی نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ایک مثال دیتی ایک شخص بہت ہوگا انٹیا بلا کے ایک وسیعت کی تھی ان لگا جدو میں مر آ میرے جسم نو جلا دینا جلا کے رات کو بہال لینا دو حصوں اندر تقسیم کر لینا ادھی تے جدو سخت قسم کی ہا چلے ادھیری آئے تو چٹکی چٹکی کر کے اڑا دینا ادھی رات ادو پانی اندر بہا دینا جدو تبیا نہیں آئی ہوئے سیلاب آیا ہو تو بیٹیاں نے بسی اتنے عمل کر دیتا ہے اسے ترے. نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم دے اللہ نے ہبا حکمت نہ ہوئے کھی کر بچایا راک نکھا کی بڑا بھی ساری راک اکٹھی کر دی اللہ کا حکم نہ مننے یہ جن اور انسان نہ منہ باقی تو ساری مخلوق اللہ کی قدر بتانے